علی <سؤال> صادح و قرہما و یحدثنا عباص الا اباض محمد بن الاعر قال حدثنا عبد الرحمن بن ماجه حدثنا ماجد بن سریان الا راوي قال حدثنا حرام بن ماجه حدثنا ميحه قال صلى الله علیه و آله النبي صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وارد جو چیز داوی چدا پاکلا اتفاقی مسئلہ لا اور دا رب یہود و نصاریابانی یہود نسوراف افراد تفریح کی ش محمدی کی توسط دے یہود دونوں افراد کاؤ جہریبہ مساکرت مزاجات ماقرت مشاربت آٹور منوید وہ کمر کے دل دہ منوید وہ کابل کی نساراؤ جہگیبہ جمع مسجوینا وہ شرط محمد راوے توسط جمع مردا نور ماقرت مشاربت مجاز جائز دے دار کے مزاجات خراب کور نا اکال وا کل کے ہم تو خراب ہریسلائی <سؤال>